وبارک وسلم آج چودہ جمع الخرا ہے اور چودہ جماعت الخرا کو ہمارے آقا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعلع علیہ کا یوم عرس ہے تو اسی نسبت سے ان شاء اللہ عز و جل امام غزالی رحمۃ اللہ تعلیہ علیہ کا ذکر خیر کرنے سننے کی شہادت حاصل کریں گے یاد رکھیے جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اب ان کی اطاعت کرنے کا ذہن بنتا ہے سننے والوں کا محبت بڑھتی ہے اور پھر انشاءاللہ عمل میں بھی آگے بڑھیں گے اور جو خاص ایام ہیں بزرگان دین کی یہ منانا بہت اچھا ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے وہ ذکر ہم اللہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا وائس کال موسا مطلک اور جب موسا نے اپنی قوم سے کا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جو خاص ایام ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں احسان کیا جاتا ہے بزرگوں کے خاص ایام ہوتے ہیں اس کو منانا بہت اچھا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لے یہ پانچویں صدی کے بزرگ ہیں اور انہیں پانچویں صدی کا مجدد کہا گیا چار سو پچاس سن ہجری میں آپ کی ولالتبا سعادت ہوئی خوراسان کی ضلع توس علاقے کا نام تاب ایران. ایران کا کوئی علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی چونکہ آپ کے والد پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلایا والد صاحب کیسے تھے اللہ اکبر بڑے نیک انسان تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی اون کاٹ کر دھاگا بنا کر پہلے چرخے کاتے جاتے تھے عورتیں بھی مرد بھی چرخے اب تو پھر لومے اور بہت جدتیں آ گئیں تو یہ علماء کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے امام غزالی کے والد اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کو نظرانے بھی پیش کرتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے امام غزالی کے والد علماء پر خرچ کرتے تھے اور ان کی مجالس میں جو خوف خدا کی باتیں ہوتی تو اس پر رویا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر میں اسے عالم بناؤں گا مجھے بیٹا عطا کر اسے عالم بنا اور آپ مختلف اجتماعات میں جاتے تو وہاں بھی رو رو کر دعا کرتے مجھے بیٹا عطا کر اسے وائز بناؤں گا مبلک بناؤں گا تو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بیٹا آتا فرمایا جو کہ بہت بڑا عالیم اور بہت بڑا مبلغ بنا تو آج کل جو ہے وہ بیٹا تو مانگتے ہیں آفیت نہیں مانگتے تو پھر آپریشن کے ساتھ آتا ہے کبھی ماں کو ساتھ ہی لے جاتا ہے کبھی ماں چلے جاتی ہے بےچارا وہ تو آ جاتا ہے بچی بچہ جو بھی ہے ماں چلے جاتی ہے اور یا بچہ یا بچی اولاد اولاد نرینہ بیٹے کی خواہش کرنا یہ تو زمیوں سے بھی ثابت ہے وہ بھی دعا کرتے تھے اولاد کے لیے اولاد نرینہ کے لیے بچے کے لیے مگر وہ کس لیے کرتے تھے تاکہ نیکی کے کام میں ان کا معاون ہو اور ہم اولاد کی پرورش تو کیا کریں گے ہماری حسرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ آ جائے کھیلیں ذرا خوش ہوں گے یوں نہیں بچے کی پرورش کرنی ہے اور کسی عورت میں کسی کوئی اسپیشلسٹ تھا کوئی ڈاکٹر تھا کچھ مارے نفسیات کا اس سے پوچھا کہ بچے کی پرورش کب شروع کرنی چاہیے ڈاکٹر نا تمہارے بچہ ہے کہاں ہے ہاں? عمر کتنی ہے پانچ سال ہو گئے کہا تم تو پانچ سال لیٹ ہو چکے ہو یہ بچے کی تربیت پیدا ہوتے ہی کرنی چاہیے تو ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے پھر غفلت کرتے ہیں پھر وہی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے برحال اولاد کی دعا کرنی چاہیے مگر نیک اولاد عالم بنے دین کی خادم بنے حافظ قرآن بنے مبلغ اسلام بنے ایسی اولاد انشاءاللہ شاء آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین دنیا میں اور آخرت میں فائدہ مند ہوگی ورنہ یہی اولاد قیامت کے روز کہیں نہ لے کے ہی حرام کھلاتا تھا ہمیں ہمیں کیا پتہ کیا لے کر آتا ہے اسی نے ہمیں پھنسایا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے اور اسے عالم بنا یا اللہ مجھے بیٹا دے اور اسے بہت بڑا مبلغ بنا تو آپ کی دعا قبول ہوئی تو اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے آفیت کے ساتھ ملے اور نیک اولاد ملے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی آپ ابھی کم سن تھے اور آپ کے والد نے اپنے دوست کو وسیعت کی کہ میرا جتنا بھی مال و متا ہے میری اولاد کی دینی تربیت پر آپ خرچ کرنا تو امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لے کے والد نے اپنے دوست کو یہ وسیعت کی تھی تو آپ کے دوست نے ان کی تربیت کی ان کی پرورش کی اور امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی شان و عظمت مرحبہ آپ کی سادگی کیا کہنے اور خود پسندی سے کتنا آپ ڈرتے تھے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام غزالی آپ کا نام محمد آپ کے والد کا نام محمد آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے اس لیے آپ کا نام لیا جاتا ہے محمد بن محمد بن محمد غزالی اور آپ کا لقب حجت الاسلام پور بڑے عالم ہے اسلام کی دلیل آپ ملک شام کے دمشک مدرسے میں اس مدرسے کا نام تھا امینیا اس میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ٹیچر ایک استاد صاحب فرما رہے تھے قال الغزالی نے غزالی نے کہا یہ آپ نے سنا تو آپ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے کیوں زدہ ہوئے کہ کہیں مجھ پر خود پسندی نہ آ جائے مجھ پر خود پسندی تاری نہ ہو جائے اور آپ نے یہ سن کر ملک شامی چھوڑ دی اللہ اکبر نہیں ڈرتے تھے کہ میری شہرت نہ ہو جائے میری ناموری نہ ہو جائے ڈرتے تھے کہ میں خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اب تو خود کہتے پڑھتے ہیں بھائی کہ میرے جیسا ہنر کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس جو فن ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے جیسی میری آواز ہے کسی کی آواز نہیں ہے جیسا میرا کلام ہے کسی کا کلام نہیں ہے جیسے میرا بیان ہے کسی کا بیان نہیں جیسے میری تدریس ہے کسی کی تدریس نہیں ہے جیسی میری پڑھائی ہے کسی کی بھی نہیں ہے جیسی میری تعلیم ہے کسی کی بھی نہیں ہے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے میں میں نہیں کرنا چاہیے اللہ والے آج کرتے ہیں اور ہمیں بھی آجزی اختیار کرنا چاہیے آئیے بار گاہ امام غزالی میں عرض کرتے ہیں تیرے در پیا ایمان ماں غزالی تیری دینی خدمات اللہ اکبر تیری دینی خدمات اللہ اکبر میں قربان جاؤں ایمان غزالی میں قربان جاؤں ایمانے غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بارگاہ رسالت میں کیا مقام ہے ایک شکایت پیش کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام سبحان اللہ حضرت سینا امام شاہجلی رحمت اللہ علی یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقسا میں میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ مسجد اقسا کے سہن میں تخت بچھا ہوا ہے اور بہت کثیر لوگ وہاں پر آ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اتنا جو یہ جو تشریف لا رہے ہیں بتایا گیا کہ یہ انبیاء ہیں یہ رسول ہیں جو آنے والے ہیں یہ نبی ہیں رسول ہیں جو کہ حضرت سیدنا حسین حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اب دیکھا کہ تخت پر اللہ کے حبیب تشریف فرمائے انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ حضرت سعیدنا نوح علا نبی ہنا ولیم صلاحت وسلام سامنے تشریف فرمائے حضرت سیدنا امام شازلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میں انبیاء کی زیارت کرنے لگا ان کی باتیں سننے لگا اسی دوران موسا علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں ارض کی کہ آپ کا فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں مجھے کوئی عالم دکھائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ کیا حضرت سینا موسا علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا امام غزالی امام غزالی سبحان اللہ میرے نبی کے امتی آپ نے موسا علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں دس جوابات دی علیہ السلام نے فرمایا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے سوال ایک کیا گیا تم نے دس جواب دیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی جب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا وما اتل کا بھی یمی کا اور تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا تو اتنا عرض کر دینا کافی تھا یہ میرا عصا ہے مگر آپ نے اس عصا کی کئی خوبیاں بیان سبحان اللہ امام غزالی اتنے بڑے عالم تھے اس پر مزید علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ امام غزالی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے عصا بتایا اور ساتھ میں اس کی خوبیاں بھی بتائیں اس لیے کہ آپ رب سے ہم کلام تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس میں طول دیا جائے آپ محبت کی وجہ سے شوق کی وجہ سے اور میں اللہ کے نبی سے ہم کلام تھا کلیم خدا سے ہم کلام تھا تو میں نے اس لیے اس شوق اور محبت کی وجہ سے کلام کو طوالت دی ہے لمبا کیا ہے سبحان اللہ کرم میں سا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی کرم ایسا الشدیب صلی اللہ تعالیٰ علم محمد ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ میں جو جہاں کعبہ واقع جہاں طواف ہوتا ہے یہ مسجد الحرام ہے وہاں داخل ہوا تو مجھے نیند آ گئی بار زیارت رسول سے مشرف ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت کرتا اور بڑا پیارا امامہ پہنا ہوا تھا امامہ پہنا میرے نبی کی سنت ہے سفید پہنے کالا پہنے سبز پہنے جعفرانی پہنے خریدار پہنے ہر دار کانکان پہنے, پہنے۔ سنت ہو جائے گی انشاءاللہ تو پیارے اکالی سلا تو اسلام نے بڑا خوبصورت امامہ پہنا ہوا تھا اور آئمائے اربعہ، امام اعظم امام مالک امام شافرئی امام احمد بن حنبل نے ایک ایک کر کے اپنا فکی مذہب پیش کیا بارگاہ رسالت میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا تو پیارے اکالی سلات اسلام نے سب کی تصدیق فرمائی سارے اہل حق ہیں سارے حق پر ہیں پھر ایک بد مذہب وہ اس مقدس حلقے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو میرے اکالی سلات اسلام نے حکم دیا کہ اس کو باہر کرو اس کے بعد یہ بزرگ کہتے کہ میں آگے بڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ کتاب علوم بزرگ نے خامی بارگاہ رسالت میں نرس کی حضور میرے پاس یہ کتاب ہے یعنی احجالعلوم ہے الحمدللہ یہ پانچ جلدوں میں مکتبت المدینہ نے شائع کی یہ عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تو اب یہ کتاب جب بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی اجازت ملی تو میں نے کتاب پڑھنا شروع کی پڑھتے پڑھتے ایک عبارت پر پہنچا وہ انط عباس نبی المی کرشیا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الافت العربی ولاجمی و جنی وس میں نے اتنا پڑھا پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اکالی سلاط اسلام کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا فرمایا غزالی کہاں ہے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا غزالی کہاں ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تو نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر آگے بڑھ کر سلام عرض کی اکالی سلاط اسلام نے سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو امام غزالی نے اسے چوم لیا اور برکت حاصل کی یہ بزرگ حضرت جمال حرم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس دن پیارے اکالی سلاط والسلام کو بہت خوش دیکھا میری اون کی کیفیت ختم ہوئی تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات عائمہ اربا کے مذاہب کی تصدیق فرمائی اور احیاء الوم میں امام غزالی کے عقیدے کو پسند فرما کر اس کی تصدیق کی اللہ پاک کی یہ عظیم نعمت اور بڑا احسان ہے امام غزالی کا بارگاہ رسالت میں بہت مقام ہے اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا کس شان کے ساتھ سنیے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس شان کے ساتھ کہ صبح آپ اٹھے پیر کا دن تھا وضو کیا کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر چہرہ قبلے کی طرف کیا پاؤں پھیلا دیے لوگوں نے دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اللہ اللہ والوں کی کیا اشاع ان کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے اور ان کی موت بھی شاندار ہوتی ہے ان کی قبر بھی شاندار ہوتی ہے قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے تحد نظر کشادہ ہوتی ہے روشنیوں سے معمور ہوتی ہے جنتی خوشبو سے ممنوع ہوتی ہے قیامت کے دن بھی یہ تو کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اللہ کے نیک بندے قیامت کا دن ان کا تو بہت جلدی گزر جائے گا پل سراج سے بھی چٹکی بجاتے کیا یہ تو بجلی چمکتے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے گزریں گے اور جنت کے تو یہ سردار ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوں آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شاء اللہ از وجل کل سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اوصاف حمیدہ ہم سنیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر وہ جنت کا باغ یا جنم کا گڑا یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ ضرور